الرحمن الرحمن الحمد اللہ علیہ وحمۃ و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہ بات باقی تمام سامین خارن گرامی برادران سب کو شموسے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب میں سے در نمبر چار سو چھپن پبلک اٹھانوے نائنٹی چار سو چھپن شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے 58, 98, 98. اور اٹھانوے اوراد فتح کا درخت نمبر نائنٹی ایٹ ہے اٹھاون اٹھانوے ہاں جی نائنٹی ایٹ اٹھانوے اور سلسلے بس اوراد فتح کا پہلا حصہ ملکنج میں اس میں سے جو ہے لال اللہ عادل نمبر بتیس ہاں جی اس سلسلے میں ابھی تک آپ آب لوگوں کو لال اللہ حادل مزلم ہاں جی اس مقدس دعا کے حوالے سے جو ہے دو درست صاحب لوگوں تک تب گیا اس کی توضیح میں آج تیسری توضیع جو ہے ہادی ہدایت اور ہدایت کے اقسام ہاں جی ان پر تھوڑا سا وقت ہو گیا ابھی مضلین ہاد المضلین کا جو ہے معنی کیا ہے اس کی تھوڑی تحقیق ہے گھماتے ہیں المضل المضلین جو ہے اس میں المضل کی جمع مذکر سالم اچھا جامع مذاکر سالم حالت میں ہے مداخلت ہونے کی وجہ سے ہاں جی المضل اسے محفول کا سیاح ہے علیہ ہاں جی علامہ بشیر مرحوم و جنب سید خوشین عالم نے المزلین کے حرف زوات پر زبر دہ زبر دیا ہے, ہے مضلین جو کہ درست ہے ہاں جی جو کہ درست ہے یعنی ہاں وہ ہاں لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں اور جنہیں گمراہ کیا گیا ہے یہ درست ہاں جی لیکن اعلی سنت کے دو نما کے نسخے نظیرنا نقش بندی کا اور عنصر صاوی کا انہوں نے زوات پر زبر زیر دیا ہے ہاں جی اس صورت میں جو ہے گمراہ کرنے والے کا مانا دیتا ہے جو کہ یہاں درست نہیں ہے ہر جن جو ہے دونوں حضرات نے بھی ترجمہ درست کیا ہے اور اس مفول والا ترجمہ کیا ہے تو گمراہوں کیا ہے دونوں نے گمراہوں تو وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکا ہے جی جن کو گمراہ کیا گیا جو گمراہ ہے جو کہ گمراہ لوگوں کے معنی میں ہے گمراہوں یعنی گمراہ لوگوں کے معنی میں ہے اور صحیح ہے لیکن دعا میں عربی عبارت میں زعات پر زیر دیا ہے جو کہ درست نہیں تو یہ کہ آپ کو تھوڑا سا تشریح کے لیے آیا لا الہ الا اللہ دل مزل ہاں جی یہ دوسرے تو المضل باب افال کے سمفول ہے اس کا صلاحی مجرد ضلع یا ذلع ضلال ال گمراہ ہونے کے معنی میں گمراہ ہونا راستہ بلنا بٹکنا ضائع ہونا یہ معنی کیا ہے اور ضعلسائے ہو جسرا ہاں جی تو اس معنی میں کوشش بیکار ہونا ضع السائے ہو اور ضلع کے معنی گمراہی دھوکہ تو یہ سارے معنی جو ہے القامس الجدید نامی عربی لغت میں کیا ہے اور بابِ فال تھے اضلا اللہ یزیل عضلالََََََََََََََََََََََََََََََ وضلالت اس کے معنی جو ہے گمراہ کرنا بھٹكانا مراد ہے اسی سے سمفال مضل گمراہ کرنے والا بٹکانے والا ہے اور اسے محفول مضلوم گمراہ وہ شخص جسے کسی نے گمراہ کیا ہو یا بھٹکایا ہوا ہو اور یہاں اوراد فتح میں یہی ماننا اسے محفول مراد ہے یعنی وہ شخص ہاں جی یعنی وہ شخص وہ لوگ جسے جیسے کہ کی گمراہ کیا جسے گمراہ کیا گیا یعنی وہ شخص جسے وہ شاذ کہ جسے گمراہ کیا گیا ہو یا بھٹکایا گیا ہو تو اس کو مزلن کہتے ہیں اس کے جمع مزلین ہیں وہ لوگ جن کو گمراہ کیا گیا وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے ہاں جی اور گمراہ ہو گئے اور ضالال جو ہے گمراہ ہونے کے معنی میں بھٹکنا زلالن اسی سے اور ازلالن گمراہ کرنا بابط فالس ہے گمراہ کرنا بھٹکانا یہ معنی جو ہے باب میں لے کے جو معنی چینج ہوتی ہے وہ بنداخی نے صرف ہی اصول کے مطابق لکھا ہے کیونکہ باب افعال جو ہے اس میں لے جاتے ہیں تو ملازم متعدی بن جاتا ہے تو ذل یا ذل گمراہ ہونا اضل یا جل گمراہ کرنا تو اسی سے جو ہے ظالِ سفائل کا شیر سے مجرت سے گمراہ ہونے کے معنی میں وہ شاہ جو گمراہ ہوا بھٹکا ہوا بٹ بھٹکنے کے معنی میں لیکن اضلاد جو ہے گمراہ کرنے کے معنی بھٹکانے کے معنی راستے سے ہٹان دینے کے معنی تو اب جو ہے لغات کا ترجمہ ہو گیا حادی کا ترجمہ بھی ہو گیا مضلین کا ترجمہ بھی ہو گیا ہاں جی لغی تاخیر اب یہ جی دعا کا ترجمہ لا الہ الا اللہ عادل مزلین اس کا ترجمہ کیا اس کا ترجمہ جو ہے ہاں جی لا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہاں جی لا الہ اللہ کے ترجمہ مختلف ترجمہ پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہاں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں یہ تجمہ بھی صحیح ہے اور کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا یوں بھی تجمہ کرتے ہیں ان دونوں ترجمہ سے اللہ جو ذاتِ واجم الوجود ہے جو تمام صفات جلالی جمالی کمالی سے متصر ذات ہے ہاں جی اسی کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ گمراہوں کو راہ راس پہ لانے والا ہے ہاں جی اقتحاد المزل وہ گمراہوں کو راہ راز پہ لانے والا ان کو ہدایت دینے والا ہے علامہ بشیر اور ترجمہ اور دوسرا تو ترجمہ جو ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سبا کو گمراہوں کو راستہ دکھانے والا ہے یہ ایک ترجمہ ہے اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں جو گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے یہ انصاوی کا ترجمہ ہے تو ان تینوں ترجمے جو بیچ والا ترجمہ جو ہے باخشیت کا ہے تو ان تینوں ترجمے میں بظاہر دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا لیکن معنی ہدایت اور افسام ہدایت کی روشنی میں قدر فرق ہے ہاں جی چونکہ جو ہدایت دھیان اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ گمراہوں کو راہ راست پر لانے والا ہے ایک ترجمہ ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سو گمراہوں کو راستہ دکھانے والا ہے ایک تجمہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں جو گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے ہدایت دینے والا تو ان تینوں ترجمے میں بظاہر دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا لیکن مانا ہدایت اور آسام ہدایت کی روشنی میں قدر فرق ہے ہدایت دو طرح کے ہیں ایک ہدایت اے سال المعلوف ہے ہاں جی اے سال المعلو یعنی اے سال مل ہے یعنی ہدایت یعنی منزل محسود تک پہنچانا ال سال ہدایت یعنی منزل ماسود تک پہنچانا جیسے اگر آپ سے کوئی اجنبی شاخ جو ہے آپ کے محلے میں آ کر کسی کے گھر کے مارے میں پوچھتے ہیں تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو ان کا گھر جو ہے ہاں جہ میں آپ کو ان کا گھر دکھاؤں گا ہاں جی آپ نے اسے ساتھ لے کر اس شخص کے جو ہے گھر تک لے گیا اس شخص کے گھر کو دکھایا اور یہ اس مطلوب شخص سے ملا دیا تو یہ ہے ہدایت بے معنی یہ سال الل یہ یعنی بندے کو مقصود تک پہنچا دینا منزل مقصود تک پہنچا دینا جہاں اس نے جانا ہے وہاں تک پہنچا دینا ہدایت کے ایک معنی سالل سالمنظوں ہدایت کی دوسری قسم جو ہے اعراۃ وطریک ہے یعنی صرف راستہ دیکھنا ہے بھائی ایک آدمی آپ سے گھر پوچھتے ہیں بھائی فلان کے گھر کہاں ہے آپ ہوتے ہیں گلی نمبر فلان مکان نمبر فلان بول کے آپ اس کو یہاں سے بتا دیتے ہیں لیکن آپ ساتھ نہیں جاتے ہیں تو ہدایت کی دوسرے قسم الحدایت اعرات و یعنی راستہ دکھانا اس کی مثال یوں ہے کہ آپ سے کوئی اجنبی شخص جو ہے آپ کے محلے کے کسی شاہ کے گھر کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ اسے اس کے گھر تک خود لے کر نہیں جاتا ہے لیکن آپ اسے جو ہے اس شخص کے گھر کے نمبر گلی نمبر بتا دیتے ہیں یا لکھ کر دیتے ہیں اسے اسے جو ہے اس کے ذات کو اسے ہدایت بیمانی ایرات و طریق کہتے ہیں راستہ دکھانا یہ معنی میں تو اس طرح علامہ بشیر مرحم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں ہدایت بے معنی اع سال ملوب کے معنی کو مد نظر رکھ کر کیا ہے یعنی منزل معصور تک پہنچانا ہے کیونکہ انہوں نے تجمہ لکھا وہ گمراہوں کو راستے پہ لانے والا ہے تو راستے پہ لانے والا منزل تک پہنچانے والا ہے اس معنی میں اور سید خوشید عالم صاحب کے تجمہ میں ہدایت بے معنی اعلات راستہ دکھانا کا خیال رکھا ہے اور جب کہ جناب عنصر صابری کا ترجمہ جامع تر ہے کہ جو گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے ہاں گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے ہاں جی تو چونکہ اللہ اپنے بات بندوں کو اپنے لطف خاص سے منزل معصور تک پہنچاتے ہیں جب دوسرے بعض کو امبیا و کتب وغیرہ کے ذریعے راستہ دکھاتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے ہاں جی تو یہ جو ہے ترجمہ اس کے تین ترجمے ہو تو آخر تجمہ تھوڑا سے زیادہ جامع رہے ہے میں اراۃ و طریق کا مفہوم بھی آ جاتا ہے راستہ دکھانے کے مطلب کہ وہ منزل معصوت تک پہنچانے پہ دونوں معنی اس میں مد نظر ہو اب ہدایت اس بندے نے خود لینا ہے یعنی ایک قسم کیا ہوئے اللہ اللہ نے جو ہے بندے کو رامبیاہ کے ذریعے سے ہاں جی جبکہ دوسرے بعض کو امبیالہ بیال باعث کو جو یہ منزل محسود تک جاتے ہیں جبکہ دوسرے بعض کو امبیاسمانی کتب وغیرہ کے ذریعے سے راستہ دکھاتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے اب ہدایت اس بندے نے خود لینا ہے خود نے اس اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر منزل تک منزل محسود تک پہنچنا ہے ہاں جی جو کہ ہدا جو ہے ارات و طریق ہے اس کے کی معنی کیا ہے اراۃ و طریق ہے راستہ دکھانا توضیح جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبوج نہیں ہاں جو گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے جو اس دعا کا ترجمہ الہ الا اللہ حا دل مزل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے بندہ اس کی روشنی تھوڑی توجہ دینے چھوڑنا اب ان کو ہاں جی تو بندے مومن کو دنیا وارت دونوں میں حقیقی کامیابی کے لئے ہدایت یافتہ ہونا اللہ کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پہ ہونا نہایت ضروری ہے اور ہر قسم کی گمراہی و ضلالت سے نجات لازم ہے کیونکہ انسان سیدھے راستے پر ہو کر کشوے کے رابطہ سے بھی چلیں یعنی آہستہ سے چلیں تھوڑا تھوڑا کر کے عمل عبادت کریں تب بھی جو ہے ولو دے سے صحیح لیکن منزل محسود یعنی دنیاوی و اخروبی کامیابی ضرور نصیب ہو اس بندے کو جب وہ سیدھے راستے پر ہے تو لیکن گمراہ و غلط راستے پر ہو کر کتنا ہی زیادہ عمل کریں منزل محسود تک نہیں پہنچے گا بلکہ منزل محسود سے روز بر روز دور ہوتا جائے گا اور انسان خطا کا پللا ہے اس کی زندگی میں جو ہے ہاں جی کہیں نہ کہیں ضرور شراط مستقل سے کم یا زیادہ انحراف ضرور پائے جاتے ہیں سوائے اللہ کے مخلص بدنوں کے جو کی معصوم ہے باقی تمام انسانوں میں ہاں جی کوئی نہ کوئی انحراف پایا جاتا ہے یا تو ایمانیات میں ہاں جی صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے کم و بیش انحراف پایا جا سکتا ہے یا عبادات میں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو شیطان کے ورغلانے سے یا نفس ہمارا کی وجہ سے یا اخلاقیات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کجی پائی جا سکتی ہے اور یہ سب صرات مستقیم سے ایک نو انحراف و گمراہی ہے لہذا ہمیں ہے کہ اس مقدس دعا لا الہ الا اللہ حادملیم کو کمال خضو و خوشبو اور اپنی تمام تر کمزوریوں اور انحراف اور سراۃ مستقیم سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاں جی انصرات مستقیم سے انحراف اصراۃ مستقیم سے انحراف سے اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ مانگنا چاہیے پورے حضور قلب کے ساتھ اور اپنی کمزوریوں کا ادرا کرتے ہوئے اللہ کے حضور پناہ مانگنا چاہیے کہ وہ کاغذات ہمیں اپنی رحمت و شفقت سے سرات مستقیم کی جانب رہنمائی کرے اور ہر نو گمرائی سے ہمیں نجات دلائیں اور ہمیں سیدھے راستے پر سابق قدم رکھیں شیطان و نفس ہمارے کے شرط عامیں محفوظ رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و حادی ہو تو یہ مختصر زن گرامین لا الہ الا اللہ حاد مزل کے روشنی میں جو مختصر توضیع ہے تو یقیناً اللہ کے سوا گمراہوں کو اعجاز دینے والا کوئی نہیں اللہ نے خود قرآن فرمایا ہے بل اللہ حضل اللہ علیہ و رحمۃُ اللّنتمن الحاسین اے لوگ اگر اللہ کی رحمت اور احسان فضل تمہاری شامل عالن تم سب ضرور خسارے میں پڑ جائیں گے یعنی گمراہ ہو جائیں گے اس طرح ول اللہ فضل اللّہ علیکم و رحمۃ لبا تم شیطان اللّہ اگر اللہ کے فضل اور رحمت اور احسان لطف و کرم شفقت تمہاری شامل حالن تم سب شیطان کے پیر بن جائیں گے ایک رائے سورہ نور میں ہے ول اللہ فضل اللہ علیکم مرحمۃ معذکام کو مینا حد نوازا والی اللہ کا فضل احسان لطف و کرم شفقتیں عنایتیں تمہاری شامل حال نہ خدا تو تم میں سے کوئی بھی بلوچ اتنا ہی بڑا کیوں نہ ہرگز اور کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے گمر گناہوں سے لیکن اللہ جس کو چاہے پاک کرے گا اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو داح اللہ ہا دل مظالین اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں وہی گمراہ لوگوں کو راستہ دکھانے والا وہی گمراہ روشوں کو لوگوں کو منزل محسود پہنچانے والا ہے لہذا ان مقدس دواؤں کو اپنے ذوق اور ناطوانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری عادضی کے ساتھ اللہ کے درگاہ ان دعاؤں کو پڑھیں تاکہ وہ کاغذات ہمارے دست رسی کریں ہماری دستگیری کریں اور ہمیں شرات مستقیم پہ ثابت بدم رکھے آمین <سلام>